عیناطیرحمۃ و مصعبی طرح بسم الله الرحمٰن الرحيم والله غالب العلّ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 كما صلی على تعالیٰ ابراہیم و علیٰ علی ابراہیم النحمید المجید اللّہ البارک محمد املا علی محمد کمہ بارک تعلیٰ ابراہیم وعلیٰ علی آل ابراہیم النحمید محترم بزرگوں اور عزیز دوستو اللہ رب العزت ہمارے خالق اور مالک ہیں اور ہر معاملے میں حکم اور مرضی خالق و مالک ہی کی چلا کرتی ہے سورہ یوسف کی آیت مبارکہ جو ہمارے پیش نظر ہے اس کا مفہوم بھی کچھ ایسا ہی ہے واللہ غالب علی عمری اللہ اپنے فیصلوں میں غالب ہے اور اللہ ہی کے فیصلے صادر ہو کر رہا کرتے ہیں ولا اکثر الناس لا يعلمون مگر اکثر لوگ اس معاملے میں علم نہیں رکھتے اللہ رب العزت خالق و مالک ذات ہیں اور تمام بڑائی اور کبریائی اللہ ہی کے لیے ہے <Electric> <drove> یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں فرما دیا و ذکر اللہ اکبر کہ بے شک اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے یہ جو ہم کہا کرتے ہیں نا اللہ اکبر یہ اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کی یاد اور اللہ کو کسی بھی اپنے صفاتی یا ذاتی نام سے یاد کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کی بندگی کرنا اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے حکموں پر چلنا یہ اللہ کا ذکر ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وال ذکر اللہ اکبر کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور فرمایا و رضوان اللہ اکبر اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے تو کبریائی اور بڑائی یہ صرف اللہ کو زیب دیتی ہے انسان نقائص کا مجموعہ ہے انسان کے جسم میں نقصانات ہی نقصانات ہی ہوتا, ہے ہوتا ہے نا جب کمپنی کسی چیز کو بناتی ہے تو کمپنی والوں کو اس چیز کے فائدے بھی معلوم ہوتے ہیں نقصانات بھی معلوم ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق فرمائی تو فرمایا خلِ قل انسان و عجولا انسان اجلت پسند ہے جلد باز ہے پھر فرمایا خلِ قل انسان و انسان کمزور ہے تو بات دراصل یہ ہے کہ بڑا پن یہ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے اور اگر آپ غور کریں تو انسانوں میں جتنے بھی کامل انسان گزرے ہیں امبیا علیہم السلام سے زیادہ کامل کوئی نہیں ہوتا انسانیت میں سب سے زیادہ کامل شخصیات انبیاء اور مرسلین ہیں تو اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میں پوری زندگی جنت میں گزار دوں جنت کا مکین بن جاؤں یہ ان کی مرضی ہے مگر اللہ کی مرضی یہ کہ میرا آدم روئے زمین پر جائے گا تو دیکھیں مرضی کس کی پوری ہوئی اللہ کی حضرت نوح علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا کنعان بچ جائے اور کشتی میں سوار ہو جائے غرق ہونے سے بچ جائے اللہ پاک چاہتے ہیں کہ نہیں کہ میرے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہوگا اور اس کو غرق کروں گا مرضی کس کی پوری ہوئی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دوں اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے لیے قربان کر دوں اب ان کی چاہت یہ کہ میرا بیٹا ذبح ہو جائے اور اللہ کی چاہت یہ کہ میرا اسماعیل بچ جائے تو مرضی کس کی پوری ہوئی اللہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد میں ازواج متحرات میں سے کسی نے شکایت کی کہ تھوڑی سی ہینک آتی ہے تھوڑا سا بزرگوں اس طرف ہو جائیں تھوڑا سا ادھر ہو جائیں تو شکایت کی گئی کہ شہد میں ہی کھاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے من میں یہ فیصلہ کیا اپنے دل میں چاہا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا حق تعالی نے قرآن کی آیت نازل فرمائی یا لمت ہر رم و ماحل اللہ جس چیز کو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے آپ اس کو کیوں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر تو مرضی کس کی پوری ہوئی اللہ کی تو ہر حال میں مرضی اللہ کی پوری ہونی ہے چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں لہذا ہمارا نصب العین یہ ہونا چاہیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر فوقیت دیں اپنے دل کی چاہت کو جب انبیاء اور رسول کی چاہتیں پوری نہیں ہوتی اور وہ اللہ کی مرضی کے آگے سرنگو نظر آتے ہیں تو ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں جب ہماری کوئی حیثیت نہیں لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی مرضی پر راضی ہو جائیں مرضی یہ مولا از ہم اولا کہ میرے رب کی جو مرضی ہے وہ سب سے بلند ہے اور میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں اس سے میں اتفاق کا راستہ اختیار کرتا ہوں دیکھیں راستے دنیا میں صرف دو ہیں جیسے طاقتیں دنیا میں صرف دو ہیں ہم اور آپ تو اپنے ذہنی صلاحیت کے مطابق کہتے ہیں نہیں جی فلاں بڑی طاقت ہے فلاں اس سے بڑی طاقت ہے فلاں اس سے بڑی سپر طاقت یہ تو ہماری سوچیں بنیادی طور پر حقیقت میں دیکھا جائے تو طاقتیں دو ہیں اس کائنات میں دو طاقتیں کار فرما ہیں ایک رحمان کی طاقت اور ایک اس کے مقابلے میں شیطان کی طاقت بس یہ دو طاقتیں ہیں اور ان دو طاقتوں میں جنگ ہے اور جیت بالآخر رحمانی نظام کی اور رحمانی طاقت کی ہونی ہے چاہے ہم ساتھ دیں یا نہ دیں یہ ہماری قسمت ہے یہ ہماری قسمت اور تقدیر ہے کہ ہم ساتھ دینے والوں میں ہو جائیں رحمانی طاقت کے تو کامیاب ہو جائیں گے ہماری آخرت بن جائے گی اور ہم ساتھ دینے والے ہو جائیں شیطانی طاقت کے تو ہماری آخرت بگڑ جائے گی اور ناکامی ہو جائے گی تو طاقتیں جیسے دو ہیں اسی طرح راستے بھی دو ہیں ایک اللہ والوں کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے ایک وہ راستہ ہے جس کے حرف آغاز سیدنا آدم علیہ السلام ہے اور ایک راستہ شیطان کا ہے ابلیس کا دیکھیں حضرت عدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور وہ درخت کا پھل جس سے منع کیا گیا تھا کہ لا تقرر شجرا اس پھل کے قریب چلے گئے کھا لیا تو جو انوسنٹ لوگ ہوتے ہیں نا اچھے لوگ شریف شریف النفس لوگ ہوتے ہیں ان سے اگر بھول ہو بھی جایا کرتی ہے تو وہ اپنی کوتاہی اور غلطی کو تسلیم کیا کرتے ہیں وہ آگے سے ارگومنٹ نہیں پیش کرتے ہیں چنانچہ سیدنا عادم علیہ السلام سے جہاں بھول ہوئی تو وہاں فوراں سرینڈر ہو گئے فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ الٰہ الالمین بھول تو ہو گئی گلتی ہو گئی ہے مجھ سے جس سے آپ نے مجھے روکا میں اس کے قریب چلا گیا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا. مجھے اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو پھر میرا بچانے والا کوئی نہیں یہ ہے انبیاء کا راستہ بھول ہو گئی فور معافی مانگ لی اور شیطان کا راستہ یہ کہ وہ کٹ ہوجتی اور ہٹ گرمی پر تل آیا جب اس کو حکم ہوا کہ اس جدول آدم تو وہ گردن میں سریعہ ٹھوک کر کھڑا ہو گیا کہ نہیں میں جھکوں گا نہیں اکڑ گیا کلف لگ گیا اسے اب جب اللہ رب العزت نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے میری حکم ماننے سے روکا ہے تو جواباں کہتا ہے کہ من من خلقتنی من نارن و خلقتنی من نار و خلقتنی من تین مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو جس کے لیے آپ مجھے سجدے کا حکم دے رہے ہیں اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے تو آگ سپیریئر ہوتی ہے اور مٹی اس کے مقابلے میں ادنا درجے کی ہے لہٰذا میں جھکنے والا نہیں ہوں اب یہ دیکھیں یہ کٹہجتی اور ہٹ درمی بات یہ ہوتی ہے کہ بڑے کی بات مان کر چلو آج روشن خیالی نے ہمارے دل و دماغ کو تبدیل کر دیا ہم روشن خیال ہو گئے تو اب ہمارے اندر شیطان کی طرح کٹہجتی آ گئی اب والدین منع کرتے ہیں بچوں کو بیٹا یوں نہ کرو وہ آگے سے ہیلے بہانے تراش کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں نہیں نہیں وہ ابو میں یوں تو نہیں میں دوستوں کے ساتھ یوں نہیں بیٹھتا ہوں یوں یوں جاتا ہوں اس لیے جاتا ہوں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں یہ شیطانی روش ہے جو آج پہلے تو ہم ماں باپ کے نافرمان بنتے ہیں پھر اس کے بعد جب مخلوقات کی نافرمانی تمام ہو جاتی ہے تو پھر خالق کے نافرمان بن جاتے ہیں اور نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ پھر خالق کا نظام ہمارے خلاف چلتا ہے یہ اصول سنت اللہ تبدیل لا تبدیل کلیمات اللہ اللہ کی کے طریقے میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے اللہ کی بات اٹل بات ہوتی ہے اس میں کبھی دوسرا رخ اختیار نہیں ہوا کرتا جو اللہ چاہتے ہیں وہ پورا ہو کے رہتا ہے مرضی اللہ کی چلتی اب ہوتا یہ کہ ہم نا فرمانی پر شکر گزار بنو اور اپنے والدین کے بھی شکر گزار بنو ترتیب سکھا رہے کہ تمہارے اندر اخلاق آئیں گے تو تم بڑوں کی بات مان کر چلو گے اخلاق نام کی چیز آج نہیں ہے انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اخلاق کے ساتھ مبعوث کیا گیا یا مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا مجھ پر اخلاق کی تکمیل کی گئی اچھے اخلاق کی تو بات یہ ہے کہ ہم نہ تو مخلوق میں اپنے بڑوں کو فالو کرنے کے عادی ہیں ہمارے اندر روشن خیالی آ گئی ہے اب اس روشن خیالی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا روشن خیال ہمارے معاشرے میں ہر کوئی روشن خیال ہو گیا تو روشن خیالی نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ تم ہر چیز میں لاجک تلاش کرو آپ اگر کسی سے کہیں نماز پڑھا کرو وہ آگے سے کہتا ہے مجھے معلوم ہے آپ کسی سے کہیں داڑھی رکھو وہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے خاتون سے کہیں پردہ کرو وہ کہتی مجھے معلوم ہے معلومات کسی کے چھٹکارے کی چیز نہیں ہے جتنی معلومات آپ اکٹھی کر لیں اللہ پاک قیامت کے دن آپ سے یہ سوال نہیں کرنے والے ہیں کہ آپ کی معلومات کتنی تھی بلکہ سوال یوں ہوگا حشر کے میدان میں کہ جتنا تمہیں معلوم تھا اس پر تمہارا عمل کتنا تھا کیا کر کے آئے ہو؟ اب ہم کہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے ہمیں نصیحت نہ کرو اولاد والدین سے کہتی مجھے کچھ نہ سمجھائے میں سب جانتا ہوں بڑوں سے بچے کہتے ہیں ہمیں نہ سکھائیں یہ جی, ہمیں سب معلوم ہے معلومات چھٹکارے والی چیز نہیں ہیں جہاں خلاصی صرف اور صرف معمولات سے ہوگی بچت عمل کے راستے پر ہوگی اور عمل کے معاملے میں ہم ایسے کھوٹے ہو جاتے ہیں بھئی اگر آپ سے پردہ نہیں ہوتا تو ایڈمٹ کر لینا اس بات کو کہ میری کوتا ہے یہ انبیاء کا راستہ ہے ایڈمٹ کرنا تسلیم کرنا کسی چیز کو مان لینا اگر آپ سے کہا جائے کہ بی بی پردہ کیا کریں تو آپ آگے سے کہہ دیں کہ میرے اندر کوتاہی ہے کمی ہے ابھی میرے اعمال اس نہج پر نہیں آئے کہ میں بوجھ پردے کا برداشت کر سکوں تو آپ صرف ایک گناہ میں مبتلا ہو گئے کہ میں پردگی کر رہی ہیں اگر آپ سے کہا جائے کہ داڑھی رکھو اور آپ آگے سے یہ کہیں بھائی میرا ابھی ایمان کمزور ہے اعمال اس نہج پر پہنچے نہیں ہیں معذور ہوں عمل کی توفیق اللہ پاک دے دے تو رکھ لوں گا انشاءاللہ تو کوئی بری بات تو نہیں ہے آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ میں میرے اندر کمزوری ہے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو میرے اندر کمزوری ہے یہ آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں جب آپ ایڈمٹ کرتے ہیں تو آپ انبیاء کے متبیین میں سے بن جاتے ہیں کیونکہ آپ کے انبیاء اور رسل کا طر... طریقہ کار یہ ہے کہ غلطی ہوئی ایڈمٹ کر لیا تسلیم کر لیا کہ ربنا رب من و مان گئے اور جو آدمی مان جایا کرتا ہے تسلیم کر لیتا ہے کہ میرے اندر گناہ ہے تو گناہ ایک گناہ ہے اور اللہ پاک ممکن ہے کہ توبہ کی توفیق دے دیں کیونکہ گناہ گار آدمی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے کفر کا مرتکب نہیں ہو رہا لیکن اگر آپ آگے سے روشن خیالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر لاجکس پیش کرنے لگے شیطان کی طرح کہ نہیں نہیں صاحب داڑی کہاں سے فرض ہوئی ہے مجھے بتائیں نہیں نماز پڑھنا کون سا لازم ہے پردہ کرنا پردہ تو چہرے کا نہیں آیا پردہ تو آنکھوں کا ہونا چاہیے دل کا ہونا چاہیے فلاں کا ہونا چاہیے تو جب آپ لاجکس پیش کرتے ہیں تو آپ اسلام کے حکموں کے مقابلے میں اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مقابلے میں اپنی کٹ حجتی کو پیش کرتے ہیں جس سے کفر لازم آ جاتا ہے علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات کی فرمایا کہ گناہ کرنا چھوٹا گناہ ہو کہ بڑا گناہ ہو تم گناہ کے سائز کو نہ دیکھو کہ میں کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہوں یا میں صغیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں مجھ سے صغیرہ کا ارتقاب ہو رہا ہے کہ کبیرہ کا ارتکاب ہو رہا ہے یہ نہ دیکھو یہ دیکھو کہ میں کس کم الحاکمین کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں یہ دیکھ محمود اور ایاز مشہور ہے نا تو باقی خدام جو تھے انہوں نے محمود سے کہا کہ آپ نے ایاز کو بڑا سر چڑھا دیا ہے یہ بہت اپسر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آپ ہر بات میں بس آیاز آیاز آیاز کو آگے کرتے رہتے ہیں ہم بھی تو آپ کے خدام ہیں ہمیں تھوڑا موقع دیں بادشاہ نے کہا اچھی بات اچھا ممتہن جو ہوتا ہے نا اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ میرا سوال کا پرچہ لیک آؤٹ نہ ہو پرچہ افشان نہ ہو کسی پر چنانچہ بادشاہ نے پروگرام بنایا کمرے میں بیٹھ گیا امتحان لینے اور پیچھے دوسرے کمرے میں جس کا امتحان لیتا اس کو بند کر لیتا اس کمرے میں کہ باہر سوال نہ پہنچ کہ بادشاہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اگلا تیاری نہ کرے بس جو تیاری ہے وہ سامنے آ جائے تو محمود ایک ایک خادم کو بلائے جا رہے ہیں اور ایک بڑا قیمتی ہیرو کا بنا ہوا ایک کوئی برتن یا کٹورا یا کوئی ایسی قیمتی چیز ان سامنے بادشاہ کے رکھی ہوئی ہے اب بادشاہ ہر خادم سے کہتا ہے اسے اٹھاؤ وہ اٹھاتا ہے بادشاہ کہتا ہے اس کو زمین پر پٹخ دو اب وہ آگے سے اس کو سینے سے لگا کہ بادشاہ سلامت یہ تو ہیرے جواہرات کا بنا ہوا ہے ٹوٹ جائے گا اگر میں اس کو زمین پہ پٹکوں گا کہا اچھا رکھ دو جاؤ اندر دوسرا تیسرا چوتھا آتے گئے آخر میں ایاز آیا ایاز جو ہی آیا تو بادشاہ نے کہا اسے اٹھاؤ اس نے اٹھایا کہا اس کو زمین پر پٹخ دو اس نے پٹکھ دیا جیسے ہی پٹخا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اب بادشاہ غصے میں کھڑا ہوا کہنے لگا تم نے اتنا قیمتی برتن توڑ دیا پہلے تو اس نے یہ سبق دیا ایاز نے کہ اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی یہ نہیں کہا کہ آپ کا حکم تھا آپ نے کہا توڑ دو میں نے توڑ دیا یہ نہیں کہا کا کہ غلطی ہو گئی اور پھر ان ذروں کو سمیٹتے ہوئے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت اصل میں میرے سامنے دو باتیں تھیں یا اس ہیروں کے بنے ہوئے برتن کی قیمت تھی یا آپ کے حکم کی قیمت تھی تو ایسے کئی برتن میں آپ کے حکم پر قربان کر سکتا ہوں لیکن آپ کے حکم کو ایسے برتنوں پہ میں قربان نہیں کر سکتا تو محمود نے اپنے خدام کو بلا کر کہا دیکھو یہ ہے یہ اس کی کوالٹی ہے تو جو لوگ مقربین ہو جاتے ہیں نا بادشاہوں کے تو پھر لوگ ان پر اعتراض بھی کرتے ہیں تو لوگوں نے اور بھی اعتراض کیے کہا بادشاہ سلامت یہ دن بھر تو آپ کی خدمت کرتا ہے رات کو اس نے ایک جنگل میں ایک جھونپڑی ہے وہاں جاتا ہے اور ایک بکسہ رکھا ہوا ہے اس صندوق کو کھولتا ہے تالا لگایا ہوا ہے اس اور آپ کے خزانے سے پتہ نہیں کون کون سے جواہرات لے جا کے اس نے وہاں جمع کر دیے کسی کو نہ چابی دیتا ہے نہ کسی کو خبر لگنے دیتا ہے یہ تو ہم بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے جو آپ تک یہ خبر لے آئے ذرا پوچھیں نا بادشاہ نے بلا کر پوچھا میاں تم روزانہ جنگل جاتے ہو کہا جی جاتا ہوں وہاں کوئی کھولی ہے اس میں تم نے کوئی صندوق رکھا ہے جی رکھا ہے اس کو تم نے تالا بھی لگایا ہوا ہے کہنے لگا ہاں اس کو تالا بھی لگایا ہوا ہے. کہا کسی کو چابی بھی نہیں دیتے ہو؟ کہا جی نہیں دیتا ہوں چابی کسی کو لاؤ ہمیں چابی دے. بادشاہ کو چابی دے دی بادشاہ نے ایک اور خادم کو بھیجا جاؤ وہ صندوق لے کر یہاں پیش کرو اب جب صندوق لا کر گیا تو اس میں پھٹے ہوئے جوتے اور پرانا بوسیدہ قسم کا لباس بادشاہ نے کہا یہ یہ کون سا خزانہ ہے تمہارا چل لگا بادشاہ سلامت یہ وہ لباس ہے اور وہ جوتے ہیں جو پہلے دن میں یہاں آپ کی خدمت میں آیا تھا تو میں میرے زیب تن یہ سب کچھ تھا میری یہ کل کائنات تھی آپ نے مجھے شرف بخشا خادمی کا اور مجھے اپنے خدام میں شامل کیا تو میرا لباس بدل گیا میری پاپوش بدل گئی اب بات یہ ہے کہ اس کو تم نے اتنا سنبھال کے کیوں رکھا کہنے لگا یہ اس لیے رکھا کہ آپ نے تو مجھے یہ قیمتی لباس دے دیا ہے لیکن میرا ضمیر مجھے کہتا ہے کہ میں روزانہ جا کر اس کو دیکھوں اور اپنی اوقات کو یاد رکھوں کہ میری اوقات یہ تھی یہ تو بادشاہ محمود کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اس اوقات سے اس بسیدہ لباس سے اس ٹوٹے ہوئے جوتوں سے اٹھا کر یہ شاہی لباس اور یہ شاہی پاکوش میسر کر دی تو میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو بات یہ ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے ہم ذرا سوچیں نا کہ مم مخلک تمہاری تخلیق کیسے ہوگی حضرت انسان بھی اپنے تخلیقی فارمولے پر غور کرو مم خلک کہ تمہیں اللہ رب العزت نے بنایا کس چیز سے خلک مما اندافک ایسے پانی سے جس سے تم نفرت کرتے ہو جو پانی تمہارے لباس پر پڑ جائے تو لباس تو تم پاک کرنے کی کوشش کرتے ہو اس پانی سے تمہیں وجود بخشا تمہارے منہ میں دانت نہیں تھے تمہیں ہم نے دانت فراہم کیے تمہیں جب تک تمہارے دانت نہیں تھے نرم غذائیں تمہیں دلوائیں تمہاری غذا کا بندوبست ہم نے پہلے سے کر دیا تھا اور تمہیں لباس عطا کیا تم تو خالی ہاتھ آئے تھے اس دنیا میں تمہیں مکان دیا تمہیں صاحب اولاد بنایا تمہیں کاروبار دیا تمہیں طرح طرح کی نعمتیں دی یہ سب اس مالک کی عطا ہے جس مالک کے ملک کو زوال نہیں جس مالک کے ملک کو زوال نہیں یہ اس مالک کی عطا ہے تم پر کہ وہ تم جیسے کمزور انسان کو کتنے بڑے سٹیٹس پر لے آیا تم جیسی کمزور چیز کو تم ایک سانپ اور ایک بچھو کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تم کسی جنگلی درندے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو لیکن تمہارے اس کھوپڑی کے اندر دماغ اور عقل تمہیں دے کر اللہ رب العزت نے تمہیں شرف بخشا کہ تم اشرف المخلوقات اور تم مرضی اپنی چلاؤ اس کی اس کے حکم عدولی کرتے چلے جاؤ اس کی طرف سے منادی ہو دن میں پانچ مرتبہ تمہیں بلایا جائے ستر بہتر سجدے کرنے پڑتے ہیں دن میں اگر صرف فرائض اور سنن کو گنا جائے تو میرے خیال میں بہتر سجدے بنتے ہوں گے اقبال کہتا ہے نا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اور تمہارے کان پر جوں تک نہیں رین تھی منادی ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور تم مشغول ہوتے ہو اور کاموں میں اللہ کا حکم تمہیں حکم ہی نہیں نظر آتا اور صرف نماز کے حوالے سے نہیں پوری شریعت حق تعلی فرماتے اد خلو فصل میں کافا مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر یہ آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو کہ جب تم پر مصیبت آئے تو اللہ کو یاد کرتے ہو اور جب مصیبت ٹل جائے راحت آ جائے تو پھر تم خودسر ہو جاتے ہو پھر بھنگڑے ڈالتے ہو پھر جشن بہارا مناتے ہو پھر ویلنٹائن ڈے تمہارا نوجوان مناتا ہے اور کہتا ہے ابو آپ آب کو نہیں پتا کہ ویلنٹائن میں کیا فوائد ہیں ایک ملعون پادری کی روش اختیار کرتے ہو اور تمہارا خیال یہ ہے کہ میری بخشش اور مغفرت ہو جائے گی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری شفات کرے گا ای خیال اس تو محال اس جنون یہ تمہارا پاگل پن ہے کہ تم چلو شیطان کے راستے پر اور رحمان کا سب سے بڑا نمائندہ سید بلد آدم صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃن بحادت کل نِظرتن وہ تمہاری شفاعت کرے تم ویلنٹائن کے کیک اور ویلنٹائن کی مٹھائیاں بھیجو لوگوں کو اور ہم لفظ بھی عجیب استعمال کرتے ہیں شرفا یہ شرافت کا معیار نہیں یاد رکھیے گا جس کا خون شریف ہوتا ہے وہ دوسروں کے گھروں میں نہیں جھانکا کرتے وہ دوسروں کی عزتوں کو تار تار نہیں کیا کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ مشہور سخی, سخی تھا نا حاتم تائی اس کی بیٹی جنگی قیدی بن کر آئی سیدہ زینب رقیہ ام گلسوم اور فاطمہ کے والد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگی قیدی کے سر پر اپنی ردا اپنی چادر ڈال فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے کسی کی بھی ہو تم اپنی بہن بیٹی پر تو ناراض ہوتے ہو تو ایک صحابی نے آ کر پوچھا نہ کہ اللہ کے رسول دل میں چاہت ہوتی ہے جب کبھی نظر پڑتی ہے خواتین پر تو دل میں چاہت ہوتی ہے ذرا کی طرف دائیہ بلند ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم اخلاق تھا ایسا نہیں فرمایا کہ او او تو, تو منافق آدمی ہے کہاں گھسا ہے مسجد میں باہر نکل نہیں, نہیں نہیں بٹھایا سمجھایا پوچھا کہ جو خواہش تمہارے دل میں اٹھتی ہے وہ نوجوان ہے آدمی فرمایا جو خواہش تمہارے دل میں اٹھتی ہے اگر کسی اور کے دل میں تمہاری ماں کے لیے اٹھے تو کیسا لگا مجھے بہت برا لگے فرمایا جب دوسری پہ نظر کرو تو سوچا کرو کہ یہ بھی کسی کی ماں ہو پھر تمہاری بہن تمہاری خالہ پھوپھی بچی سارے رشتے گنوا دیے اتنے طریقے سے اتنے سائنٹیفک انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کا تذکیہ فرمایا کہ اس کے بعد اس کی نظر نے کبھی بہرار علی اختیار نہیں تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ راستے دو ہیں ایک انبیاء کا راستہ ہے اور ایک شیطان ملعون کا راستہ ہے شیطان ملعون نے اپنے راستے کو مزین بڑا کیا ہوا ہے بڑی تزین اور بڑی آرائش اتنا مزین کیا ہوا ہے کہ تمہیں وقفے وقفے سے وہ کہتا ہے اور تمہارا جو روشن خیالی کا میڈیا ہے نا وہ تمہیں بار بار اکساتا ہے کہ ویلنٹائن پر ہماری خدمات لینا نہ بھولیں پی سی ایس والے کہتے ہیں ہم ویلنٹائن کے تحفے آپ کے پہنچا دیں گے اور ٹیلی فون والے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے میسجز فری آف کاسٹ پہنچا دیں گے پیکج آپ کو حاصل ہو جائے گا ایک ویلنٹائن میسج بھیجنے پر آپ کو دس فری ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھنا یاد رکھنا ویلنٹائن ایک ملعون پادری کا طریقہ ہے وہ ملعون جس کے مذہب میں اس کے لیے شادی ممنوع تھی اور وہ ملعون کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا جس کے سبب پھانسی چڑھا آج اس کو قوم کا ہیرو بنایا جا رہا ہے اور صرف قوم کا نہیں پوری دنیا کا ہیرو بنایا جا رہا ہے اس کو اور تمہاری اولادیں اس میں بہتی چلی جا رہی ہیں تو ذرا غور کرو تمہاری تربیت میں کہیں کمی ہوگی اپنے تربیت کے حوالے سے سوچو ہم اپنی اولاد کو کیا تربیت دے رہے ہیں اولاد کے بنیادی حقوق ہیں والدین پر اولاد کے بڑے حقوق اللہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائے دنیا کے کسی اور مذہب نے اولاد کے حقوق متعین نہیں کیے صرف اسلام ہے جو اولاد کے حقوق متعین کرتا ہے اور حقوق بھی ایسے کہ ان کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھنا ان کو سمجھاؤ ان کو اللہ سے ڈراؤ ہم ان کے آگے میڈیا رکھ دیتے ہیں ستر چینل لگ دیے سو چینل لگ دیے فخر سے کہتے ہیں میرے بچے بڑے شریف ہیں ابتدا میں کہتے ہیں میرے بچے بڑے شریف باہر نہیں جاتے گلی میں کسی کو تنگ نہیں کرتے سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں پھر جب وہ جوان ہوتے پھر یہ روتے ہیں میرے بچوں نے ناک میں دم کر دیا ہے زندگی اجیرن ہو گئی دعائیں کرتا ہوں کہ مر جاؤں موت آ جائے یا مجھے آ جائے یا اس کو آ جائے کمبخت میری عزت کو تار تار کر رہا ہے یہ تربیت کا اثر ہے کٹونجتی کا عالم یہ کہ اولاد کی پرورش مال حرام سے کر رہے ہیں اور جب کوئی سمجھائے کہ میاں مال حلال سے بچوں کی پرورش کرو تو ہم آگے سے کہتے ہیں بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو فرض ہے رشوت نہ لوں تو کیا کروں یہ کٹ ہوجتی ہے یہ شیطانی راستہ ہے رحمانی راستہ انبیاء اور مرسلین کا ہے آپ دیکھیں نا حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو برس تک اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں کوئی اور کام نہیں ہے اور توحید بھی میری آپ کی طرح نہیں بیان کر رہے ہم تو کسی کو دو باتیں سمجھا دیں تو آگے سے خیال ہوتا ہے کہ ذرا کچھ جیب میں ڈالے مولوی کا جو مزاج ہے نا مرید جیب بھی کھجائے تو پیر صاحب سمجھتے نظرانہ نکل رہا ہے تو وہ اللہ کے رسول دین کی دعوت دے رہے ہیں مگر قوم سے کہتے ہیں میں تم سے اس کی کوئی توقع نہیں کرتا ہوں میرا اجر تو میرا رب دینے والا ہے صرف تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تم نیکی کی طرف آ جاؤ اللہ کی مان لو اور قوم کی روش یہ ہے کہ جعلو فی کانوں میں انگلی یا ٹھونس دیتے ہیں کہ آپ کی بات نہ سننی پڑے تو پھر اللہ کے نبی نے دعا کی کہ رم بلا تذر الرد من القافری نے اب ان کا آپریشن لازمی ہے العالمین میں نے تو پوری زندگی ان پر لگا دی مگر یہ کٹہ جتی پہ تلے ہوئے شیطان کے راستے پہ چل رہے لہذا صفایا کر دیں چنانچہ اور یہ بھی دعا کی کہ میرے اہل کو بچائیے گا اللہ پاک نے وعدہ بھی فرما لیا اب جب کشتی میں سوار ہوئے تو اپنا بیٹا ان کے سرداروں میں نظر آیا تو اس کو آواز دی یا وہ نہیں آ ارقمانا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ بچ جاؤ وہ روشن خیال تھا کہن روشن خیال تھا کہنے لگا کہ جبل میں پہاڑ کی طرف جا رہا ہوں یا من الماء علما اپنے اللہ سے وہاں پانی بھیجے میرے پاس اتنی ہٹ درمی کہ کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوں اپنے رب سے کہنا ادھر پانی بھیجے ابھی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ وحال بینہم الموج موج نے گیرے میں لے لیا جب کیا تنگ بتوں نے تو خدا یاد آیا لیکن اس کمبخ کو مشرک تھا نا تو وہاں بھی خدا یاد نہیں آیا بھی باپ کو پکارا یا بتی ابا جان اب مجھے بچائیے اب باپ نے ہاتھ اٹھا لیے العالمین آپ کا وعدہ تھا کہ میری اہل میں سے کسی کو نہیں ماریں گے یہ میرا بیٹا ہے سرمایہ یہ تیرا اہل نہیں ہے ان نہئی من عمل غیر صالح اس کا عمل تیرے عمل جیسا نہیں ہے اور بات عمل کی بنیاد پر ہے معلومات کی بنیاد پر نہیں ہے لہذا اب سوال نہیں کرنا انی آئز کا انتقون اب اگر تم نے ایسے نافرمان کے لیے دعا کی تو تمہیں بھی اس کی صف میں کھڑا کر دوں گا وہ نبی جو ساڑھے نو سو برس اللہ کی توحید بلا کسی معافظہ کے بیان کر رہا ہے اس نبی سے کہا جا رہا ہے انی آئز و کا انتقون تھی بھی میں ان کی صف میں کھڑا کر دوں گا اور اپنے آقا نام صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کبھی طائف کے رے گزاروں میں پتھر مارے جا رہے ہیں جن کا جسم اثر لہو لہان ہو گیا کبھی بدر عہد کے مراحل سے گزر رہے ہیں کبھی ہنین یرموک کے مراحل سے گزر رہے ہیں وہ نبی جس کی لباس کی ادائیں قرآن بن رہی ہیں جب کمبل اوڑھ کر آتے ہیں تو یا ایو المزمل جب چادر اوڑ کر آتے ہیں تو یا ایو حل کبھی ان کے زلفوں کی قسم کسم وجا کبھی ان کے زمین کی تلت کی قسم ہے کبھی ان کے دل کی قسم کبھی ان کے زبان کی قسم کبھی ان کے ہوٹوں کی بات ایک ایک عضو کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے بیان کیا اس نبی سے فرما رہے ہیں پل اللہ ان سے کہہ دو کہ تم مجھ سے یہ خیال کرتے ہو کہ میں تمہاری طرح روشن خیال ہو جاؤں گا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک برداشت کر لوں گا آج ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے نا جو ٹاک شوز ہوتے نا اس میں سمجھاتے بھائی اگر آئی ایم ایف کی نہیں مانو گے تو مارے جاؤ گے اگر بینک کی نہ سنی تو خطرے میں پڑ جاؤ گے وَلَقَدْ مِنَ اگر آپ میرے محبوب ہیں آپ نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کیا تو چھوڑوں گا نہیں خسارہ کرنے والوں کی صف میں کھڑا کر دوں اس رب کی مرضی چلنی ہے اور ہم اسی رب سے نافرمانی پر تلے ہوئے ہم نے زندگی کی روش یہ بنا لی ہے کہ حکم ہم نے رب کا ماننا کوئی نہیں اور ہماری مان کر رب چلے جو دنیا میں ہم منمانی کرتے ہیں وہ اس پر بھی ہمیں چلاتا رہے اور جب ہم مر جائیں تو ہماری منفرت بھی کر دے ایسا نہیں ہوا کرتا یہ تمہارا خیال ہے تمہارا گمان ہے تمہاری سوچ ہے اور یہ غلامی کی سوچ ہے یاد رکھنا یہ غلامی کی سوچ ہے جو تمہیں لاڈمی کالے کے نظام تعلیم نے دی ہے گلا تو گھوٹ دیا مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ یہ جس تعلیم کی طرف تم للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہو یہ اس تعلیم کی کرستانی ہے لہذا میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں بات یہ ہے کہ راستے صرف دو ہیں ایک انبیاء اور مرسلین کا راستہ ہے ایک شیطان ملعون کا راستہ ہے اگر انبیاء کے راستے پر چلو گے تو تمہیں ویلنٹائن کو بھی خیر آباد کہنا ہوگا تمہیں بسنت کو بھی خیر آباد کہنا ہوگا تمہیں اس طرح کے رسم و رواجوں کو چھوڑنا ہوگا تم انڈیا کو فالو مت کرنا تم ہندوؤں کی رسمیں اپنے شادی بیاہ میں اختیار نہ کرنا تم اپنے موت میں غمی میں بدعات اور رسومات کو نہ لانا تم اپنی خوشیوں میں بدعات اور رسومات کو نہ لانا تو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ دوسرا راستہ شیطان کا ہے جو سراسر ناکامی کا راستہ ہے جس نے بھی شیطانی روش اختیار کی جتنا وہ کٹہجتی کرتا رہے جتنا اس کے منہ میں زور ہے بولتا رہے جتنی وہ زبان کینچی کی طرح چلا سکتا ہو چلاتا رہے مگر میرے رب کی بات جہاں تھی وہیں رہے گی اور تبدیلی اللہ پاک لانے والے ہیں نظام کو اللہ پاک تبدیل کرتے ہیں ہوائیں اس کے اختیار میں پانی اس کے اختیار میں آسمان اس قبضۂ قدرت میں زمین اس کی ملکیت ہمارا کیا ہے ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ اس دنیا سے جائیں گے لہٰذا ہماری بقا صرف اسی میں ہے کہ ہم اللہ کی مان کر چلنے والے ہو جائیں اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے وہ آخر ان الحمد رب العالمین سنتیں ادا کر لی یہ ایک گاڑی جو ہے پھر صفوں کے لال جو مرگلا ہے اس کو صفوں کی جگہ سے برائے مہربانی ہٹا دے